ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چلیے جی تو کون سا سب لوگ پڑھ رہے ہیں ہم یہ بھی کیوں بتائے گا ہاں چلیے جی یہ تو رول نمبر آٹھ کہہ رہے ہیں تو باقی لوگ ٹھیک چلیے جی عبدرس الخوام اصلی ارباؤن سبق نمبر پینتالیس ہے فی مدرسہ اس سے پہلے جو گزشتہ اسباق گزرے ہیں آپ نے تین سبق گزشتہ پڑھے اس میں عتلمیز فی مدرسہ ٹھیک ہے عت فی فلم اور عطلامیز فلم رسا عطلامزہ ٹھیک ہے تو یعنی واحد تسنیہ اور جمع یہ گزرا تھا اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں تقریبا تقریبا وہی ہے البت صرف یہ تھا اسباب میں ایک قید تھی وہ یہ ٹھیک کہ ان کے اندر صرف اور صرف فیلِ ماضی کا سیاہ استعمال ہونا ہے کہ یہاں پر کیا ہے فیل ماضی کا سیاہ نہیں ہے سمپل ہے آپ کچھ بھی لگیں جس کے متعلق ہوگا جو بھی سیاہ لگے گا تو وہاں ہم لگائیں گے جہاں ماضی کی بات ہوگی وہاں ماضی کا سیاہ لگائیں گے جہاں مضارے کی بات ہوگی ہم وہاں مضارے کا سیاہ لگائیں ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی وہ والی قیر نہیں ہے باقی وہی یہاں پر بھی تین سبقیاں آئیں گی عطلمزہ فلم مدرسہ عت المیزہ طان اور آگے ایک جیسے نمبر پینتالیس کہ طالبہ کون چیز شاگردہ طالبہ عائشہ یہ عائشہ ہے نام ہے یا طفلۃ الصغیرتن یہ چھوٹی بچی ہے تقوم فی الصباح الباکر صبح سویر بیدار ہوتی ہے و تتوز او و تسلیف البعید اور وضو کرتی ہے اور گھر میں نماز پڑھتی ہے ٹھیک ہے جی و تطل القرآن الکریم اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے سمت ناول الفطورہ پھر ناشتہ کرتی ہے و تضلقبہ کتابیں لیتی ہے و تسلم و امی ابو کو سلام کرتی ہے و تلحمد رسا سکول چلی جاتی ہے مدرسہ کی طرف چلی جاتی ہے ترجمہ عائشہ تو علمد رس مساً عائشہ مدرسہ سے واپس آتی ہے واپس لوٹتی ہے مساع شام کے وقت و تو سلیم علیہ اور امی کو سلام کرتی ہے وہ تو ساحل و فی امور المنزل گھر کے کاموں میں کیا کرتی ہے مدد کرتی ہے تو مدد کرنا ہاں اس، اس یعنی ماں کی ٹھیک ہے ام، ام کی طرف ضمیر امور المنزل گھر کے کاموں میں امور کام گھر گھر سم تلعب و ماں اختی پھر اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہے وہ تقرر اور اپنے اسپا کو پتی ہے قل و تعامہ پھر کیا ہے کھانا کھاتی ہے کس کا شام کا وہ تنام وکر تو حاضم کہاں راجی ہوگی وہ مساً ٹھیک ہے جی متا قلوت عامہ پھر شام کا کھانا کھاتی ہے وہ تنام وکر رتن اور سویرے سیرے یعنی جلدی سے کیا کرتی ہے سو جاتی ہے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتی اپنا سبق ایک پڑھتی ہے مختصر وقت کے لیے جتنا بھی لیکن سونے میں کیا کرتی ہے جلدی سوتی ہے تاکہ آپ کاموں سے فارغ ہوں اسباق وغیرہ پڑھنے سے تو سونے میں کیا کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کیا ہو صبح سویرے جلدی اٹھ سکیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اسباق اسی لیے ان ان کی عربی اس طرح بنائی گئی ہے تاکہ یہ ساری چیزوں کو آپ اپنی عادت میں اور اپنے اس میں زندگی میں آئیں ان چیزوں کو اس کے بعد یہ سوال ہو جواب اسی انہیں باتوں کے متعلق اے تو حطف انت اے لڑکی اے بچی تم کون ہو اروح اے بچی من انتی تم کون ہو جواب یہ ہے کہ انا عائشہ جی میں عائشہ ہوں متأۃمی صبح ہے تم کب بیدار ہوتی ہو صبح میں یعنی صبح تم کب بیدار ہوتی ہو کس وقت بیدار ہوتی ہو کہتی ہیں کہ اقوم و فبہ حلبا میں صبح سویرے بیدار ہوتی ہوں حل تو سلین الفجر؟ کیا تم فجر کی نماز پڑھتی ہو نام ناام اسلفر جی ہاں میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں الطقر القرآن الکریمہ کیا تم قرآن کریم پڑھتی ہو نام اقراء القرآن الکریمہ جی ہاں میں قرآن کریم پڑھتی ہوں جی ہاں اپنی امی کو سلام کرتی ہو نام و على علام جی ہاں امی کو سلام کرتی ہوں کیا ہے فل بیگ کیا تم مدد کرتے ہو ان کی گھر میں یعنی گھر کے کاموں میں رادی و جی ہاں میں گھر میں کیا کرتی ہوں ان کی مدد کرتی ہوں ہل تل آبی نہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہو نہ ہم العب و ماختی ما جی ہاں میں کھیلتی ہوں اپنی بہن کے ساتھ ہل تذبھی آ کیا تم اسے مارتی ہو کھیلتے وقت لاظرب वह بھالحب وہ ہوا میں ایسا مارتی نہیں ہوں بلکہ میں کیا کرتی ہوں اس سے پیار کرتی ہوں محبت کرتی ہوں جی اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو دیکھتے ہی آپ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے ایک آفت تمرین ٹھیک ہے جی اس میں سب سے پہلے پوچھا ہوا ہے کہ ترجم بلا عربیہ کیا عربی کے اندر کیا کیجیے ترجمہ کیجیے عربی کے اندر ترجمہ کیجئے. کیا ترجمہ ہے؟ کہتے سعیدہ کہتی ہے میں چھوٹی بچی ہوں سائیدہ کہتی ہے سائیدہ کہتی ہے میں چھوٹی بچے ہوں رول نمبر ایک جی رول نمبر ایک اللہ. کب سمجھیں گے آپ لوگ کس زبان میں بولوں رول نمبر ایک ترجمہ کریں گے اس کا سعیدہ کہتی ہے میں چھوٹی بچی ہوں تقول سعیدت تن سغیر تن ٹھیک ہے جی تقول سعیدہ انطف لغیر رول نمبر ایک کا جواب ہے ماشاء اللہ بہت اچھا میں سکول کی طالبہ ہوں میں سکول کی طالبہ ہوں تو یہ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ عربی میں رول نمبر تین میں سکول کی طالبہ ہوں رول نمبر تین جی جلدی سے آنا جی طالبۃ المدرسہ اللہ اپنا سبق پڑھتی ہوں اپنا سبق پڑھتی ہوں آ, پانچ نمبر اپنا سبق پڑھتی ہوں میں سکول کی طالبہ ہوں اپنا سبق پڑھتی ہوں جی جی جلدی سے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں رول نمبر پانچ اقرا ہوں ان کا جواب ہے جی اقراء درسی ٹھیک ہے جزاک اللہ حسن الجا اپنا سبق پڑھتی ہوں اقرا درسی اور اسے یاد کرتی ہوں اور اسے یاد کرتی ہوں اور اسے یاد کرتی ہوں رول نمبر سات جی رول نمبر سات سے سوال ہے جلدی سے وہ احفظ ٹھیک ہے جی کیا ہے جی پہلے سے متعلق ہوگا اپنا سبق پڑھتی ہوں اقرا و درسی و اب ضمیر درس کی طرف راضی ہو جائے گی کہ اسے یاد کرتی ہوں وہ احفظ پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر چھ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو ان سپیک پہ رول نمبر چھ جی دیکھا آپ نے عربی ترجمہ کرنا ہے اس کا کہ میں اپنا سبق یعنی کاپی میں لکھتی ہوں پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں چلیے آپ آتے آتے اس سے واقف ہوں گے تو دیر ہو جائے گی ہوں <تصفح> رول نمبر چار آپ بتائیے لیجے. پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں رول نمبر چار سے سوال ہے پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں اگر نہیں ہاں آپ تو گزشتہ اس میں نہیں تھے کیا کریں میں خود ہی پڑھوں تو پھر بات ہے جی رول نمبر پندرہ آپ اس کی عربی بنائیے رول نمبر پندرہ پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں پندرہ سہیے چار آپ نے ٹھیک کیا لیکن اب پندرہ سے پوچھا ہوا ہے تو ان کا جواب آ جائے تو پھر ہاں ہاں ہاں ہوں ہوں جی کہاں جا رہے ہیں جی ٹول نمبر پندرہ ہوں جی اتنی دیر لگا لیتے ہیں آپ اتنے مختصر سے جملے میں ٹھیک ہے سما اکتب حافل قراست پھر اسے کاپی میں لکھتے ہوں سما اک تو بحا فلقر راست اک تو بو حا اللہ رول نمبر چار کے لیے اور رول نمبر پندرہ کے لیے تمبی میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں اس کے ابھی بنائیں گے آپ رول نمبر چھ میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں اگر کریں گے تو جی کیجیے میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں استاذاتی ٹھیک ہے جی میری استانی استادتی میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں توحبنی توحبو ٹھیک ہے استادتی توحبنی جزاک اللہ خیر وحسن اور میں اس سے محبت کرتی ہوں استعانی مجھ سے محبت کرتی یہ تو بتا دیا ہے رول نمبر چھ نے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں یہ آپ کو بتائیں گے جی اللہ بھلا کرے رول نمبر سترہ رول نمبر سترہ بتائیں گے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں کس سے یعنی استانی سے میں اس سے محبت کرتی ہوں رول نمبر سترہ سترہ سترہ بتائیں گے آپ رول نمبر سترہ یہ ہم کسی اور سے پوچھیں بتا دیں بتا دیں پانچ بتا دیں بتائیں بتائیں آپ بتا دیں بھلے آپ کا عادت ہے بتانے کی رول نمبر پانچ کو. اچھا رول نمبر اٹھارہ اٹھارہ آپ بتائیں گے جس دن تم لوگوں کو عربی آئے گی نا میں اس دن ویسے بہت خوش ہوں گا جی بتائیے مجھ سے محبت کرتی ہیں میں اس سے محبت کرتی ہوں میں اس سے محبت کرتی ہوں جی ہاں جی ٹھیک ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک جا رہا ہے لیکن جن سب پوچھا ان کو آنے جو اللہ جی خیر اللہ جی خیر جی. مل گیا مجھے آپ کا جواب رول نمبر پانچ آپ کا جواب تو ٹھیک ہے لیکن پوچھا تھا ہم نے رول نمبر اٹھارہ سے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے چلیے پھر آپ پہ ہی ہم اکتفا کرتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے جی رول نمبر پانچ نے کہ وہ آنا و بس سمپل سی بات ہے پہلے استانی کے متعلق بات گزر چکی ہے کہ میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں استاذہ تی وہ تو حبونی اب میں اس سے محبت کرتی ہوں وہ آنا و حب ہا وا وہ ہبا زمیرن کی ادب سے بیٹھتی ہوں میں ادب سے بیٹھتی ہوں رول نمبر انیس جلدی سے بتائیں اس کو تاکہ ہم آگے خود سے چلیں جی میں ادب سے بیٹھتی ہوں وانا اج لسو بے ادابی بے ادا بن کہتے ہیں بس بے اداب بن بات ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے سو بے میری ایک چھوٹی بہن ہے رول نمبر بارہ میری ایک چھوٹی بہن ہے کتاب پر لے کے رہے ہیں چربی بنانی ہے جی زبردست لی وختن میری ایک چھوٹی بہن ہے میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں انا العبہ انا البا میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں میں اسے مارتی نہیں ہوں وہ آنا لا ازر بوہا دوبارہ سے دیکھی جی تمرین کا شروع سے ترجمہ عربی یا عربی کے در ترجمہ کیجئے تو سنیے ذرا غور سے سعیدہ کہتی ہے تقول سعیدہ میں چھوٹی بچی ہوں انا طفلا تن میں اسکول کی طالبہ ہوں انا طالبۃ المد رسطی ٹھیک ہے اپنا سبق پڑھتی ہوں اقرا و دسی اور اسے یاد کرتی ہوں و اح فض پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں سم ما اک تو بُحا فلق میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں استاذتی تو ہبونی اور میں اس سے محبت کرتی ہوں و آنا و میں ادب سے بیٹھتی ہوں آنا اجلس و بے ادبن میری ایک چھوٹی بہن ہے لی اخت صغیرۃ میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں انا میں اس کے ساتھ انا العبھا ٹھیک ہے میں اسے مارتی نہیں ہوں وانا لا اضربھا ٹھیک ہے جی ہم اکبر کبیرہ اس کے بعد ترجمہ بل اردویا یہ تو ادب ساتھیوں کو آ رہا ہوتا ہے ویسے اس لیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ اپ سارے قابل حساب والے سے تقول والدہ تو ٹھیک ہے والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے تقول والدہ والدہ یہ بناتے اپنی بیٹی سے یا بنعیتی اے میری بیٹی اے میری پیاری بیٹی پیار کہا جاتا ہے اے میری بیٹی اس تحقیذ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ یہ اپنی بیٹی کو یوں پکار کر اپنی بیٹی کو والدہ کیا کر رہی ہے نصیحت کر رہی ہے استحقیزی پھر صبا الباقر صبح سویرے بیدار ہوا کر استحقیزی امر ہے بیدار ہوا کر پھر صبا الباکر صبح سویرے و اور وضو کر وسل الفجر رفیل بیت اور نماز پڑھ کہاں پر گھر میں وطلی القرآن الکریمہ اور قرآن کریم کی تلاوت کر تو مذہبی روالد وسلیمی علی پھر اپنے ابو کی طرف جا اور ان کو کیا کر سلام کر اشربی الحلی و دودھ پی خودی الکتبہ کتابیں لے ودحبی المدرسہ اور جا اسکول کی طرف مدرسہ کی طرف اردو خلی فصل کے اپنی کلاس میں داخل ہو جاؤ و سلیمی علام و اور اپنی استانب کو سلام کرو وہ ضمعی لات و ضمعی لات کا ضمعی ہاں لات کے اور اپنی سہلیوں کو سلام کرو ونجلی سی بن اور ادب کے ساتھ بیٹھ جا اور اپنے اسباب کو ٹھیک ہوگی کیا کہا جی میری بیٹی صبح سویرے بیدار ہو وضو کر نماز پڑھ گھر میں مسجد کیا کہتے ہیں سب فجر کی نماز پڑھ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر پھر اپنے ابو کی طرف جا اور اسے سلام کر اور دودھ پی اپنی کتاب میں لے اور مدرسہ چل اپنی کلاس میں جب داخل ہو تو سلام کر اپنی استانی کو بھی اور ساتھ ساتھ کس کو بھی ہاں اپنی سہیلیوں کو بھی اور ادب کے ساتھ بیٹھ جا اور اپنے سبق کو پڑھ کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی عمر کیسی سیکھ گئے سارے کے سارے عمر کیسی سیکھ گئے اللہ اکبر مانیل کلمات آپ نے دیکھ لی ہوں گے تو سلم و تعلب و احفظ اللہ ازربہ سے مارتی تو سا عائد و نیا سے لفظ آپ لوگوں کے لیے شاید تو کیا مطلب ہے مدد کرنا جیسے پچھلے سبق میں آ چکے ہیں اسا عہدوں کے میں مدد کرتی ہوں اپنی امی کے ساتھ وہ تو سا عہد و امور المنزل کیا عائشہ جو ہے اپنے مدرسے سے لوٹتی ہے شام کے وقت س... امی کو سلام کرتی اور ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بڑھاتی ہے گھر کے کاموں میں یا مدد کرتی ہے ان کے ساتھ اس کے گھر کے کاموں میں تو امر ہے توجہ تو امر ہے نا امر کا سیغا ہے نا باب تفاعل ہے ہمم ہے نا کیوں نہیں ہے توجی لکھا ہوا تو ہے اور کیسے ہو باب تفاعل ہے تصرف امر تصرف تصرفا تصرفو تصرفی کیا کریں گے جی بیدار ہونا بیدار ہونا توڑ کر تفاعل تفاعل باب تفاعل ہے جی کیجیے سوال کیجیے وہ باب استفعال جی جی وہ استفعال ہے استعقز میں رول نمبر تین ہے کیا پوچھ رہے تھے کہ توڑ کر بتائیں گے کیسے اسطی قز اسطی قزا واحد قزو اسطی کا واحد ہے باب تفاعل توزا کا امر جو ہے توی یہ باب تفاعل ہے باب تفاعل تصرف یا تصرف والا توز تو او ٹھیک ہے نا ہاں اور جو استحقیز ہے یہ باب استفعال ہے ٹھیک ہے استعق سمجھ آئی بات رول نمبر تین آپ کو اور کیا کہتے ہیں اس کو رول نمبر انیس آپ کو رول نمبر اٹھارہ ہیں آنے دیں آپ سوال کیا کہنا چاہ رہے تھے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے پوچھئے جی پوچھئے ضرور پوچھئے اور جلدی سے پوچھئے وہ سبق 37 میں ہے لیکن پوچھیں تو صحیح نہ سوال کیا ہے اب میں چلا جاتا ہوں 37 میں کیا کہہ رہے ہیں کوزی کیا مطلب کوزی اخاض یح خضو سے خوش خض امر آتے خوش خض خدا خزو خوشی آخاذ خزو محموز کا باب ہے یہ ٹھیک ہے ان سرو سے محموز محموز الفا آخاذ محموز الفا کا باب ہے باب نثر سرو سے جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو آخاذ خز ہو تو امر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سبق نمبر سینتیس میں اللہ جی خیر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں معلمہ نے نئیم سے کہا ہر المعلم تو ماضی سے کریں گے کیوں نہیں ماضی سے آپ دیکھیے نا کہ بالکل سبق کے شروع میں لکھا ہوا ہے الدرس السابع یعنی سینتیس الف الماضی المانس الجب الف الماضی اتنا بڑا لکھا ہوا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ کہ اس سبق کے اندر کیا ہوں گے فعل ماضی کے سیرے ہی استعمال ہوں گے کون سے سیرے استعمال ہوں گے فعل ماضی کے دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ المانس آگے جو بریکٹ میں لکھا ہوا سبھی سمجھ میں آ کہ ایک تو فیل ماضی کے سیرے استعمال ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ منس کے سیرے استعمال ہوں گے منس غائب کے ہوں مخاطب کے ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہوگا قال المعالمہ تو ٹھیک ہے جی قال المعلمہ تو ٹھیک ہے ہوگی بات سمجھ جی ٹھیک ہے چلیے جی تو اب اس کے بعد اگلے انسل... ان شاء اللہ اگلے سبقوں میں ان ہم دونوں کے ایک ساتھ کریں گے ٹھیک ہے عطل اور میزا تقومو تقومو آتا ہے تقوم و قام و ٹھیک ہے کامہ يقوم قال کال کی طرح يقوم تقوم و بیدار ہونے کے لیے اٹھنے کے لیے اور اسی طرح استعیق بھی آتا ہے استعیق قضا بھی آتا ہے جاگنا بیدار ہونا تقوم بھی استعمال ہوتا ہے توغوم ویسے اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوں جیسے کہتے ہیں نا قیام جلوس جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں تو بندہ لیٹا ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو قیام تو قوم یقوم سے وہ استعمال ہوتا ہے اٹھنا خود سے اور اقام و یقیم مطلب کیا ہوتا ہے اٹھانا بیدار کروانا اس طرح اس طریقہ یا طریقہ اس معنی ہوتا ہے بیدار ہونا سوئے ہوئے کا جاگنا ٹھیک ہے جاگ جانا اٹھ جانا اس طریقہ ذہی اچھا چلیے جی یہ ہو گیا طریقہ تو الفریٰ کا تو ایک نظر ذرا عربی کے معلم کی طرف بھی ذرا ایک نظر ود بھی تو آپ لوگوں نے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پانچ سبق یاد کیے ہیں کس کس نے پانچ سبق یاد کر لیے وہ بتایا جلدی سے انسپیکس قائب سب بتائیں ام آپ کو کیا ہو گیا کیا آپ پوچھ رہے ہیں رول نمبر بارہ ہم اب یا یہ غلطی کی ٹائپنگ ہو رہی ہے رول نمبر تین کا صرف یاد ہے بس جی رول نمبر بارہ چھ رول نمبر چار سات جی صرف چار سبق پانچ پانچویں کو بھی کیجیے ٹھیک ہے معاش معاش اور نمبر بارہ آپ کو یاد ہے عربی کے معلوم کے سبق ویسے سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یاد ہے یاد ہے تو میں کس طرح دھیان ہاں لے لیا ہے نا تو پریشان ہو جائیں گے آپ تو چلیے برحال آج میں نہیں پوچھا نہ پوچھتا ہوں نہ آگے رہتا ہوں کچھ بھی نہیں پانچ کے پانچ سبق ہیں رول نمبر چار آج آپ بھی آ چکے ہیں آپ کا بھی آپ کے بھی ذہن میں بات آ گئی ہے کہ کیا ہے کہ عربی کے معلم کے پانچ سبق کیا ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں ان سب کو پڑھا دیے پانچواں سبق تو میں نے خود سے پڑھا دیے ہے ٹھیک ہے تو وہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے پانچ سبق رول نمبر چار اور رول نمبر سات آپ بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے لمبیوں میں بھی ہونا چاہیے کہ پانچواں سبق بھی پڑھ لیا ہوا ہے وہ بھی یاد کرنا ہے رول نمبر بارہ سے بھی کہ ظاہر سے یہی لگ رہا ہے کہ دیکھے نہیں ہے یہ یاد نہیں یہ کیا صورت ہے تو وہ آپ بھی یاد کر لیجیے اور نمبر چھ چار ہیں وہی پانچواں یاد کر لیں آپ بھی اور بھی جن صاحب نے نہیں کیے ہوئے ٹھیک ہے نا جن محترم صاحب نے نہیں کیے ہوئے تو وہ ضرور کیا کر لیں اپنے پانچ سبق پورے کر لیں عربی کے معلم کے انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی ایک سبق مس نہیں کریں گے سبق پانچ کے بعد اگلی بار جب عربی کے معلوم اور طریقہ تزری کا امتحان سبق ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ریگولر اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آئیے آپ لوگوں کو جی سمجھ رہی بات کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے ہاں सक के लिए है वॉस जी इन स्पीक जी अब बताओ इन स्पीक वालों आप लोगों के लिए वॉइस नहीं है عجیب بات ہے تعجب اچھا تو میں نے یہ کہا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس جس کو یاد ہے تو بہت اچھی بات رول نمبر تین یہ ہے وہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ جن جن کو بھی یاد نہیں ہے تو وہ عربی کے معلم کے پانچوں سبق یاد کر کے ٹھیک سے کر کے یاد کر کے آ جائیں آئندہ جب کبھی سبق ہوگا تو عربی کے معلم کے پانچوں سبق کا امتحان لوں گا اور بڑی سختی سے امتحان لوں گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں اور جو لوگ صاحب اولاد ان کے اولادوں میں برکت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب و و آخر دعانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ